حکم دو خروج دو حکم دو خروج خروج دون چند منڈو سینے دے راضی بولنا دکھ روز دکھاؤن چندا سینے دے کے آؤ حدیث راضی دوربان تف دوران امرد روانو خبر وہ تمہیں تراغ چپ شام کی تو آؤں گا دے مشورہ سو دورسر تورسم گفا حدیث نہ سو تم نکا تم سل معلوم نہیں چاویل تر آگلے دورسر تورس وا سا سا سو سہابی مشور صحاباد فکار چیت بیماری تو بروری تو دا نہ مہاجیری نسرے مشورہ شو راہ دوسرا مشورہ کلاگین تو دیشو بے, بے چکم مسلم ان دفاعی سب ناگی تونڈون متفق نا امر جس سباب ہوشا پانے میں نے بے سا سم جا نے جراہ ہر مہو تو بس دوتاؤں گے تکتے افر من قدر اللہ تو قدر لا تو خدا قدارت کون چاہتا ہے خبر اکڑے کیوں چیاد الرحمان ہو راؤ آگا تحدیث ذکر کا فاغے شکریہ ادا کر سمے تو رسول اللہ یقور ادا سمے تم بھی عرض نہ سلام چی ادا سمے تم بھی عرضی تواس ہوا اور خبر خبرتاؤں فلانے سے وہاوریت از خبر تاؤن پیو علاقہ و پزمک ہے فلا تقدم آلہیہ دکھ دی کی جرعت عن العذاب دے وہ دخلے پا عذاب آنے جرعتم پکارنے دے فلا تقدم آلہی مراد اغیطہ حکمت دا چھ دی کی جرعت عن عذاب الله دے او جرعت او ضرورتیا پا عذاب دا اللہ بھلے مناسب ندا ویدا وقعا بے ارزین وانتم بہا قرچی پیو کری کے و بلدکی واقیش تاس پہنے کی موجود ان بیٹی تختیمہ تہ خررجو فررا مننا انہ خروج د پار د قات د حواجو اور دییں او پ حیثت د تحت د توہ سے دی مقط پ د کسرهعمل وج پ حیثت د فرار ہ خوج چې ل قواج میںیں س دکاری کنو او دغے دے او اتلی شي خروج پ حیثت د فرارمانے مودی د خت د فرار د تو د۔